استاد کہتے ہیں اس سیاسی زلزلے سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جہادی اور عسکری مسلح تنظیمیں جو کہ اس خیانت کا انکار کرتی ہیں اور امریکیوں اور ان کے حلیفوں کے خلاف جہاد کی دعوت دیتی ہے یہ بیچارے کمزور تھے اور دربدری کی زندگی گزار رہے تھے کوئی جگہ ان کے پاس اسور نہیں تھی وہ اس مصیبت اور یہ جو قیامت ٹوٹ پڑی تھی مسلمانوں کے اوپر 1991 میں اس کا کوئی حل پیش کرنے سے قاصر تھے ان کا جو رد عمل تھا وہ چند ایک بیانات ہی تک محدود تھا مختلف ممالک کے ہجرت کے دیار میں امت سے دور لیکن ان کی قیادتوں اور ان کی شخصیات کا موقف بالکل واضح تھا کوئی مسل الحق اور حق پرستی کی بنیاد پر تھا کہ کان موقف عاجزا مقہورا لیکن ان کا یہ جو موقف تھا بہت کمزور تھا اور جب و ظلم کے نیچے تھا کسی بھی قسم کی تاثیر اور کسی بھی قسم کے رد عمل سے دور تھا اور اس عالمی سلیبی جنگ کے خلاف کسی بھی قسم کی قابلیت ان کے اندر موجود نہیں تھی اس لئے کہ دور تھے وہ کیا کرتے لیکن ذہنی اور اعتقادی حیثیت سے وہ صحیح موقف پر تھے اور صحیح بات ان کی تھی کہ امریکہ ظالم ہے اور امریکہ غلط کر رہا ہے اور وہ علماء جو کہ اس امریکی حملے کی حمایت کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں یہ بات انہوں نے صاف ستھرے انداز میں بیان کی اور یہ بات بھی واضح ہوئی ان حالات کے نتیجے میں کہ مسلمان امت کی اچھائی اور برائی کی دو ستونوں کے خراب ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں کہ مسلمان قوم کی جو اچھائی کی بنیادیں ہیں ان کے بگڑنے کی وجہ سے مسلمان امت بھی حقائق سے بہت دور ہے جنگ کے میدان سے بالکل غائب ہے وہ دو ستون کیا ہے الغلما والمرا جسے ایک حدیث میں آتا ہے سنفانی من صنفانس ادا صلحا صلح وہ ادا فسد فصد انس الاما والمرا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں اگر وہ بگڑ جائیں تو لوگ بھی بگڑ جائیں وہ کون ہیں؟ علماء ہے اور عمرا ہیں علماء دینی اور دنیاوی اعتبار سے ان امرا کو راستہ دکھاتے ہیں اور عمرا جو ہیں اس کو نافذ کرتے ہیں جب وہ دونوں ہی بگڑ جائیں گے تو پھر لوگوں کا بس اللہ ہی مالک ہے اور امت آج اس حالت میں ہے کہ اس کے اکثر بادشاہ اکثر عمرا اکثر پیشوا کفر اختیار کر چکے ہیں اور اس کے اکثر علماء منافق بن چکے ہیں اور اکثر علما ایک ایسی وادی تی میں حیران و گم رہے ہیں کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں وادی تی مساسل کی قوم بنی اسرائیل ان وادیوں کو کہتے ہیں جن میں وہ گھومتے پھرتے تھے لیکن وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے اربائی نسن یہ تی ہوں نہ فی سال تک وہ زمین میں گمتے رہے کوئی حل ان کو نہیں ملا تو اس طرح یہ لوگ بھی گھومتے پھرتے ہیں کوئی حل نہیں ملتا ہے اور اس امت کے مرتد حکمران دشمن کے ساتھ مل چکے ہیں اور اس امت کے اکثر علماء اور اسلامی جماعتوں کے رہبر حضرات انتشار کا اور اختلاف کا شکار ہیں اما فی متاہت نفاق او فی جحور العجز یا نفاق کے میدانوں میں یہ گم پھر رہے ہیں یا آجزی کے کونے خدروں میں چھپے ہوئے ہیں کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اور دشمن ایک اس طرح کی حالت میں نظر آ رہا ہے جس کی تصویر کشی شاعر نے یوں کی ہے لا يُلَامُ فِي عُدوانِهِ اِن يَكُ الرَّاعِ عَدُوًا لِغَنَمِ کہ بیڑیے کو اس کے ظلم پر ملامت نہیں کی جا سکتی جب چرواہ خود ہی بکریوں کا دشمن بن جائے جو چرواہے ہیں اس امت کے وہ خود ہی جب دشمن بن جائیں گے تو پھر آپ بیڑیا جو چاہے کرے اس کو ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو ملامت نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیو اور اس سیاسی زلزلے سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اسلامی امت حقائق سے بہت دور ہے امت کے اوپر جو مسائل آگئے ہیں اور امت کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں ان کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے اور وہ اپنے کانوں تک دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کی لذتوں اور دنیا کے مزوں میں وہ لوٹ پوٹ رہے ہیں جبکہ دشمن بچی کچی جو دنیا مسلمانوں کے پاس رہی ہے اور جو تھوڑی بہت دین کے نشانات مسلمانوں کے اندر موجود ہے اس کو بھی نکالنے کی کوشش میں ہے وہ امو محم غفلت حمر جبکہ امت میں اکثریت اپنے غفلت میں پڑی ہوئی ہے اور جو لوگ ان حالات کو سمجھتے ہیں ان مسائل کو جانتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں غصے سے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا, کیا جائے اللہ کے علاوہ اور کسی کو شکایت اپنے نہیں کر سکتے لا ولا وہ اس طرح کمزور ہو چکے ہیں کہ نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ کوئی چارہ نظر آتا ہے نہ کچھ کر سکتے ہیں یہ حالات امت کے ہیں استاد اب مساط شور حفظ اللہ فرماتے ہیں وہ ستلازل ان فکری آزادی اور سیاسی زلزلوں کے دوران اور ہر روز ہونے والے واقعات اور ان کے تبصرے اور ان کے نتیجے میں جو چند آنے والے سالوں میں نتائج برآمد ہونے والے ہیں ان سب کو سوچ سوچ کر اور اس ماحول میں یہ افکار میرے دل و دماغ میں پیدا ہونے شروع ہوئے یہ حالات مجھے سوچنے اور اس مصیبت سے کس طرح نکلا جائے ان باتوں کو سوچنے کے طرف مجبور کرتے تھے کہ کیا کیا جائے اور میں یہ دیکھ رہا تھا استاذ فرماتے ہیں کہ اسلامی جہادی اور فکری تنظیموں اور تحریکوں جن کو میں استاذ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں کہ وہ سب کے سب یا اکثر ان کے برنامچ ان کے منصوبے اور ان کے منحج اور ان کے نظام اور ان کے اہداف جو ہیں اس آنے والے عالمی جہاد سے بہت دور ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں اخوان المسلمون جو کہ عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد سے تمام جماعتوں کی ماں کی حیثیت سے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے پارلیمنٹ اور کرسیاں زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتی جائیں اور زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹوں میں داخل ہوا جائے اور حکومتوں کے درمیان جو مشترک مفادات ہیں ان کو تلاش کیا جائے اور ان پر اتفاق کر لیا جائے اور جو مختلف قسم کے حملہ آور آ رہے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا ٹکراو پیدا نہ ہونا پائے استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر گزارا کیا جائے ٹکراؤ نہیں پیدا ہونا چاہیے اور جزئی مرحلہ وار اصلاحات کے لیے انہوں نے بعض منصوبے ترتیب دیے ہوئے ہیں منہج ہیں ان کے لیکن سب کے سب جو ہیں ایک خاص دائرے میں ہوتے ہیں کہ پاکستان کی جماعت یہ کرے گی ترکی کی جماعت یہ کرے گی مصر کی جماعت یہ کرے گی سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں ایک خاص دائرے میں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور ان کے شخصی مفادات اور پارٹی مفادات دعوت اور اسلام کے مفادات کے ساتھ اس طرح گڑ مڑ ہو چکے ہیں اور اس طرح خلط ملت ہو چکے ہیں صاب اعلی غیر اللہ تبارہت تمیز اس کو علاحدہ کرنا اس کو جدا جدا کرنا وہ اللہ کے سوا ہر آدمی پر مشکل ہے اس کو فقط اللہ ہی علاحدہ کر سکتا ہے اس وقت ذاتی مفادات اور جماعتی مفادات اس طرح خلط ملط ہو چکے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے اس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ حالات ان کے ہیں ان کے علاوہ یہ جو سلفی حضرات ہیں ان کے مشائق ہیں ان کی تنظیمیں ہیں ان کے رسالے ہیں ان کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ عقیدے اور فقہی مسائل کو بیان کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے ان کے تمام تر مشکلات جو ہیں جبائی بائی کے ساتھ اور معتزلہ کے ساتھ ہیں ان کو آنے والی جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے اور حاکم کے کفر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بس ان کو ایک خدف مل چکا ہے کہ وہ اس میں مصروف ہیں سلفی کا لفظ ہم نے یہاں پر لیا ہے لیکن ہم اپنے حنفی صاحب کا بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حنفی صاحب بھی اس سے فارغ نہیں ہے کسی کو پڑی ہوئی ہے غیر مقلدین کی اور کسی کو پڑی ہوئی ہے کسی اور کی شیو کی بات ہم نہیں کرتے اس لیے کہ شیو کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے وہ تو آئین عالمی جنگ ہے تو عالمی جہاد کا وہ حصہ ہے لیکن یہ کیا وقت ہے کہ آپ غیر مقلدین کے خلاف مناظرے میں مصروف اور کیا یہ وقت ہے کہ غیر مقلدین ہمیں ڈانٹپٹ کر رہے ہیں جبکہ اس وقت ہماری عزتوں کے مسائل پیش آ رہے ہیں یہ تو عقیدے اور فقہی اختلافات پر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے میرے بھائیو بات سمجھ رہی ہے یہ تو فرعی مسائل ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی حنفی سلفی بن گیا ہے کوئی سلفی انفی بن گیا تو کیا کافر ہو جاتا ہے وہ یا یہ ہے کہ آپ نے کسی سلفی کو انفی بنا لیا کسی حنفی کو کسی نے سلفی بنا لیا تو کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے نہیں وہ تو پہلے سے مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے سخت سے سخت غالی ترین سلفی بھی حنفی کو کافر نہیں کہتا ہے اور غالی ترین حنفی بھی سلفی کو کافر نہیں کہتا ہے نعوذ باللہ ایسی تو کوئی بات آج تک نہیں ہے ہاں ایسے کچھ کچرے دان میں تو کچھ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن انتہائی غلو اور تشدد میں بھی لوگ کافر نہیں کہتے ہیں امام اعظم امام و حانف اللہ کو اگر خدا نخواستہ کوئی گالیاں دے رہا ہے کافر ان کو کوئی نہیں کہتا ہے اور خدا نخواستہ کوئی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو برا بلا کہہ رہا ہے تو کہتا ہے لیکن یہ کہ کافر تو کوئی نہیں کہتا نا اگرچہ دونوں غلط کر رہے ہیں لیکن یہ فروعی مسائل ہے تو ان فروئی مسائل کو چھڑنے کا یہ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں ہاں جن کے ساتھ ہمارے اساسی اور اصولی مسائل پر اختلافات ہیں جیسے کہ قادیانی ہو گئے شیعہ ہو گئے بہائی ہو گئے ببائی ہو گئے اسماعیلی ہو گئے نصیر ہو گئے ان کے ساتھ تمہاری جنگ عالمی جہاد کا حصہ ہے میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ہمیں لیکن اس وقت اہل بداد کے ساتھ لڑائی کرنا اس وقت جو ہے مذہب کے معاملات کو چھالنا اس وقت فقہی مسائل کو چھالنا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان لوگوں نے جو کہ عقیدے اور فقہی مسائل کو اپنے لیے ہدف بنا لیا ہے ان کی مکمل کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح حکومت کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے اس لیے کہ حکومت کے خلاف بات ہو جائے تو اپنا یہ جھگڑا کہاں لے جائیں گے وہ اور ان لوگوں نے تو حکومت اور امریکہ کے خلاف جنگ کے تمام مراحل ہی کو بند کر دیا ہے حتیٰ کہ دعوت کا کام بھی کرنے نہیں دیتے وہ اور ان میں سے بہت سارے لوگ پارلیمنٹ اور دعوت کے مراحل کے موضوع پر ایمان لا چکے ہیں آہستہ آہستہ پہلے پارلیمنٹ پھر کرسیاں پھر یہ پھر وہ جو ایک طریقہ آج کل چل رہا ہے تو اس پر وہ ایمان لا چکے ہیں وہ بَعْدَ بَعْدْ قد کف فرا باد انکان باد کف فر الخوان <دَالِك> حالانکہ ان میں سے بعض نے اخوان المسلمون کو اس معاملے پر کافر بھی قرار دیا تھا لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے خود پارلیمنٹ اور کرسیوں کا کام شروع کیا ہوا ہے تو اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں رہی بات تبلیغیوں کی صوفیوں کی تربیت اور اصلاحی طائفوں میں مصروف حضرات کی وہ تو سیاست سے بالکل ہی دور ہے تو ان کی تو تربیت ہی ایسی ہوئی ہے ان کا تو ڈھانچہ ہی ایسا ہے دنیا میں چاہے کچھ بھی ہوتا رہے وہ اپنے لیے ان حکومتوں اور ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ سب کے ساتھ جوڑ اپنا بٹھا لیتے ہیں اور ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی امت کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے بس یہ باتیں ان کے لیے سب لوگ امت ہیں یہ نواز شریف بھی ان کی امت کا آدمی ہے اور ڈیموکریٹ بھی ان کی امت کے لوگ ہیں اور یہ کفار سب امت ہیں ان کے یہ کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے یہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ ہمارا جو کام ہے ہماری تبلیغ ہمارا مدرسہ چلنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے بطخ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ طوفان آیا یا سیلاب آیا سمجھ میں بات طوفان یا سیلاب آئے وہ تو پانی میں ہوتا ہے زندہ رہتا ہے وہ ان کی مثال بطخ کی مثال ہے مرغابی کی مثال ہے مرغابی کو کیا ہے سیلاب آئے یا طوفان آئے اس کو کیا ہے ان بچاروں کے بھی یہی مثال ہے چاہے وہ ناراض ہوں اس بات پر لیکن ان بچاروں کی یہی مثال ہے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے چاہے ہمارا عقیدہ تحس نہس ہو جائے نوز باللہ چاہے ہماری عزت نیلام ہو جائیں چاہے ہمارے ممالک پر قبضہ ہو جائے چاہے ہماری جان و مال کا کوئی محافظ و نگان نہ رہے چاہے ہمارے جوانوں کے افکار اور ان کے دماغ تباہ و برباد ہو جائیں جو اپنی تبلیغ میں مصروف رہیں گے وہ اپنے مدرسے میں مصروف رہیں گے وہ اپنے خان, خان میں مصروف رہیں گے وہ ایک مخصوص دائرے میں اور ایک مخصوص گنبد کے اندر موجود ہیں اس گمبد سے نکلنے کو تیار نہیں ہے مرغہ کی طرح چاہے کچھ بھی ہوتا رہے چاہے طوفان آئے چاہے سیلاب آئے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ان کی مثال ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ملم یا سمن ہوم یہ پیغمبر علیہ صلاحت واللام کی حدیث ہے اگرچہ صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے اس معنی میں حادیث موجود ہیں پیغمبر علیہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مسلمان نہیں بن سکتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی جو ہے بوکا سوئے اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ملم یا امر المسلم فلح سمین کہ وہ شخص جو کہ مسلمانوں کے امور میں غمگین نہیں ہوتا وہ ان میں سے نہیں ہے آج کل مسلمانوں میں ایک طبقہ موجود ہے صوفیوں کا طبقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کریں گے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ کریں گے لیکن ملکی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح آج ایک طبقہ مجاہدین کے اندر بھی پیدا ہو چکا ہے صوفی مجاہدین کا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے امیر صاحب کیا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم تو جہاد کرنے آئے ہیں اور شہید ہونے آئے ہیں بس حالانکہ یہ بات غلط ہے میرے بھائی اس لیے کہ سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمارے دین میں سیاست کی بہت بڑی اہمیت ہے پیغمبر علیہ السلام کے کی حدیث ہے کانت بنو اسرائیل امبیا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر سیاست کیا کرتے تھے سیاست کے معنی عربی میں ہے القیام بے مسلح کہ کسی بھی کام کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنا اور کھڑے ہونا تو یہ ہے سیاست آج کل چونکہ سیاست نجاست میں بدل چکی ہے سیاست خباست میں بدل چکی ہے اس لیے ہمارے ساتھی سیاست کے نام سے متنفر ہوتے ہیں حالانکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سیاست بھی ایک عبادت ہے اور جو آپ نے اسلحہ اٹھایا ہے ہتھیار اٹھایا ہے یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے آپ دنیا کے اندر جو فساد مچا ہوا ہے جو بے ترتیبی اور بدعنوانی دنیا میں قائم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو اٹھے ہیں یہی تو سیاست ہے ہمارے مجاہد ساتھیوں کو عبادت گزار صوفیوں کی طرح مجاہد صوفی نہیں بننا چاہیے ہم مجاہد ہیں الحمد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہیں تاکہ پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کریں نظام کو تبدیل کرنا ہی سیاست ہے رہی بات جو ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت سیاست ہے یہ جو کام آج کر پارلیمنٹ سینٹ وغیرہ میں ہو رہے ہیں یہ سیاست ہے میرے بھائیو یہ سیاست نہیں ہے یہ میکاولی کی خباصت ہے یہ اس زمانے کی نجاست ہے یہ سیاست نہیں ہے ہمیں سیاست شرعیہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے شرعی سیاست کو سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے سیاست و شرعیہ شرعی سیاست سیاست جب شریعت کے مطابق ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس میں شامل ہونا لیکن اگر شریعت کو سیاست کے موافق چلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بات خطرناک ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور استاد ابو مصع سور حفظہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ میرے لیے آپ کے لیے اور مجاہدین کے لیے اور پوری امت کے لیے لکھی ہے لیکن اس کے اصل مخاطب مجاہدین ہیں اس لیے ہم مجاہدین کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے تحفہ ہے آپ کو اس کتاب میں موجود مضامین کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ آپ آپ کے جہاد کے ذریعے دنیا کی سیاست میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں انہیں سمجھیں اور آگے آپ نے کیا سیاست کرنی ہے اس کے بارے میں بھی آپ منصوبے ترتیب دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے بارے میں باقاعدہ کتاب موجود ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب موجود ہے جو کہ فرانس میں رہا کرتے تھے ہندوستان کے تھے ان کی کتاب موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی ہمیں اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ نئے نئے جو عزم آج کل اس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی صلف صالحین کی جو سیاست تھی وہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور خلاصے کے طور پر میں اکثر ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی سیاست کیا ہے اشد والفار رحما بین کفار پر ہمیں سخت ہونا چاہیے اور آپس میں نرم ہونا چاہیے ہو حلقہ یار تو بریشم کی طرح نرم رز میں حق و باطل ہو تو فولاد مومن اللہ تعالی ہمیں شرعی سیاست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حضرات عربی زبان کو سمجھتے ہیں ان کو میری یہ تلقین ہوگی کہ وہ حضرات سیاست الشرعیہ للامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مطالعہ کریں اور جو عربی زبان سننا چاہتے ہیں وہ شیخ ابی لیبی برحمہ اللہ کا درس موجود ہے سیاست الشرعیہ کے بارے میں اس کو سنیں اللہ صلی وسلم سیدنا و حبی بن محمد وسب وبارک وسلم جزاک اللہ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ